نے بھی ازان کا جواب دینے کی فضیلت ہے فضیلت تو دین کے ہر کام کے کرنے میں ہے چاہے حج ہو چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو ازان کا جواب دینا واجب ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان فوراً نہ دے اکٹھا کر کے دے دے یا آدھے اذان ہونے کے بعد آدھا جواب دے دے پھر آدھا دے دے لیکن اس پر ضروری ہے نہیں کہ اس کا صرف ثواب ہے سواب تو جو بھی آپ کام کریں گے اسلام میں ہر ایک کا سواب اس لیے اس کو سن جی. لیجیے نجا اسلم نے کہا پکول مسلم ہے اقول المدین تو جیسے مؤدین کہے ویسے ہی تم بھی کہو اس کے بعد اللہ کا رسول نے کہا مجھ سے دروس بھیجو اور کا سوال ہمارا بہادری دعوت کام میں پڑھو جس نے ایسا کیا اس کے لیے میری قیامت میں شفاط حلال ہوگی ایک صاحب نے میرے کان میں سوال کیا ہے چار دو چارے لکھ نہ پائیں کرے شیخ یہ مرکزی دعوی مکتبود دعوی کے سارے کے یا اکثر مطامن کو ننگے سر گھومتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ یہ منظر بہت غلط اور غیر اسلامی منظر ہے یہ پتا نہیں کو کسی نے بتا دیا کہ لمبی داڑیں رکھ کر ننگے سر گھومو اسلام کا اسلامی معاشرہ ایسا نہیں کہ آپ اس میں ننگے سر گھر میں بنیائن پہن کے رہو ننگے سر رہو بلا بنیائن کرو لنگی پہن کے رہو گھر میں نہیں کچھ کہتا آپ کوئی لیکن باہر جب نکلو تو سر پر کچھ نہ کچھ رکھ کر کے نکلو ہاں آپ اگر کام کرنے والے ہیں سر کا تو بھائی آپ کیسے رکھیں گے سر پر بوریاں رکھ رہے ہیں اینٹ رکھ رہے ہیں रहे پتھر رکھ رہے ہیں تو نہیں رکھ سکتے لیکن عام حالات میں عام لوگوں کو ننگے سر اسلامی معاشرے کے خلاف ہے صلی اللہ نظا سلم سال کرام کا طریقہ ایسا نہیں تھا میرے بھائیوں سوال ایک صاحب یہ کرتے ہیں کہ دوران گفتگو آپ نے فرمایا تھا کہ فرقہ بنانا حرام ہے فرق پابندی حرام ہے پھر ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لحیظ فرقہ ہیں تو اس کا مختصر جواب کرانا پڑ رہا اللہ کرے کہ سوال کرنے والے بیچارے کی نیت اچھی ہو جس نے کہا کہ ہم فرقہ نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا تو ہو کہ علیہ سلم نے کہا کہ میری امت کہہ کر کے بٹے گی بعض علماء نے دیوگوفری سے کہتے تھے ہم فرقہ نہیں ہیں میں نے کہا تب کیا ہیں اور دیکھیے موقع نہیں ہے تیار کرے قصص میں جب بہت جوان تھا ٹھرا اس کو دیکھ بریلی نے مجھ پر اعتراض کیا اور میں میری عادت تھی کہ میں غلط باتوں بات کہ لڑتا نہیں اور ہر ہاں بات پر کہیں ڈرتا بھی نہیں چاہے جتنی دیر تک لڑے بحث کرے لیکن صحیح بات آ جائے گی تو حرام ہو جاتا ہوں کہہ رہے یہ تو بڑی اچھی بات کہی ایسے میرے منہ سے نکل گیا کہ ہم لوگ فرقہ نہیں تو اس نے جھٹ جگہ تو آپ کافر ہیں میں نے کہا کیوں کام علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کے اندر فرقے بٹے گی صاحب ان کی امت میں نہیں رہے آپ کہہ رہے ہیں فرقا نے تو فرقہ ہونے میں صبح نہیں لیکن السلام نے تو کہا ہے کہ ایک جنتی بکیا سے جہنمی تو ہم اگر اس کو ہم نے کہا کہ اہل حدیثی فرقہ سے تو ہماری کیا غلطی ہے تو آپ دنیا میں یہاں میرے کمرے میں میں تو جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد کہیں بھی ٹیلی فون پر میں ریاض میں رہتا ہوں آپ بتائیں کون جماعت ہے جو اللہ اس کے رسول کا دھم دم ڈائر اہل حدیث کے راوت پوری دنیا میں بھرتی کوئی جماعت بتائیے کون جماعت ہے جس کے سامنے قرآن حدیث کی بات کرو تو اس کو اس کو سانپ سے بولے تھا ڈر کے مارے کہ ہم کیا کریں یہی ایک جماعت ہے آپ اس کو حدیث جھوٹ بول کر کے چاہے ہرا دیں بار لوگوں نے ہرایا کی جھوٹ بول لے کہ بخاری میں حدیث تم نہیں آتی بخاری میں اور بالکل جھوٹ ہی بات بخاری میں نہیں تھی لیکن مقابل کے آدمی کے پاس سل نہیں تھا اس لیے بےچارا حدیث کا نام سن کر چپ ہو گیا آپ ہیں نہ قرآن کا نام سن چنے نہ حدیث نہ صحابی نہ تابی ہاں امام کا نام آئے گا تو بالکل سانپ کی طرح سمٹ جائیں گے اب جو ہوں کہیے جو کچھ کہو اگر کوئی جھوٹ بھی بولتے کہ فلاں امام نے کہا ہے تو ان کے ماننے والے کہیں ہاں بھائی جو امام نے کہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن حدیث پر نہیں کہتے اس لیے ہم نے جو فرقہ کہا ہم فرقہ ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ تہتر فرقوں میں ایک فرقہ جنتی بکیہ جہنمی جواب ہوگا ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فرقہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ نجات پانے والی جماعت ایک صاحب نے بہت دعوے کے ساتھ یا کہہ لیجیے چیلنج کے ساتھ سوال کیا ہے کہ آپ لوگ ہر نماز وغیرہ کے ہر آپ لوگ ہر جگہ نماز وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن جہاز کے بارے میں نہیں بتاتے ان سوالوں کا آپ جواب دے ورنہ انط اللہ آپ کو جواب دینا ہوگا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں شخی ہے جواب دے مرحت اور مرحمت چلیے کم کم یہاں دھمکی نہیں تھی اللہ کیا دیکھا جائے گا ان شاء اللہ سوال جہاد اس وقت کرنا جائز ہے جب امام المسلمین جہاد کا جھنڈا بلند کر کے ہم کو دعوت دے اس وقت موجودہ خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبد العزیز اس وقت سر رائے سلطنت ہیں ان کے بارے میں بڑی خوبیاں ہم لوگ پہلے جانتے ہیں اور ذمہ داری ہونے کے بعد آدمی اور بھی اچھا ہو جاتا ہے ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ جہاد کرتے ہیں تو تو ہماری امر کا آدمی میں نہیں لیا جائے گا لیکن ہم جائیں گے ڈمپر چلائیں گے جائیں گے مطبخ میں کام کریں گے یہ یونٹ چلائیں گے ٹریکٹر چلائیں گے لیکن جائیں گے اگر انہوں نے کھایا اگر انہوں نے نہیں کیا تو دنیا میں فرد کے بس کی بات نہیں کہ جہاد کر لے اس لیے نہیں اولا تو آپ نے دیکھا جتنے لوگ دنیا میں جہاد کیے انہوں نے کیا کیا بچاروں نے دوسرا جواب یہ ہے بخاری کی مسلمت حدیث ہے ان نمل امام اجنا یو قاتل میں ہی امام ہی ڈھال ہے امام المسلمین ہی ڈھال ہے اسی کے حکم سے جنگ ہوگی اور جنگ میں ہارنے والے اسی کے پیچھے آ کر پناہ لیں گے کیوں اسلام کو خوب معلوم ہے کہ جہاد کا نام غیر مسلموں کے دلوں میں آگ ڈالتا ہے جن لوگوں نے جہاد کیا بغیر امیر المومنین کے حکم کے آج ان کا پتا نہیں کہ وہ کہا ان کی بیویاں کہاں ہے بیوی کہیں بچے کہیں اپنا کہیں ان کے اوپر کوئی سوریا سے پکڑ رہا ہے کوئی سیٹرائزر سے کیا کہتے ہیں سیٹرلائزر سے پکڑ رہا ہے کیوں کہ کی اگر بادشاہ جو حکومت سے گئے ہوتے تو ملک میں آ کر کے جب مل جاتے تو حکومت ان کی طرف سے دبا کرتی کوئی ملک میں داخل نہیں ہو سکتا ہے بغیر حکومت کے آرڈر کے بغیر حکومت رضا مندی کے تو ہم فائدہ اسی لیے ہوئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا جو حکم اس کے اوپر جان دے دیں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ جب تک امام المسلمین جہاد کا پرچم نہ بند کرے اور آپ کو اجازت نہ دے تب تک آپ بیٹھ کر کے اپنے روزہ نماز کرو جتنا تم سے تعلق ہے مثلاً اگر کوئی حکومت زانی کو رجم نہیں کرتی تو آپ ہندوستان میں رجم کر کے دکھلا دیں حکومت آپ کو پہلے رجم کر دی گی ہندوستان میں آپ کسی چور کا ہاتھ کاٹ کر دکھلا دیں جہادی کیوں آپ جہادی کے بارے میں پوچھتے ہیں ہمیشہ آپ اس کے بارے کیوں نہیں پوچھتے کہ ہندوستان میں جانی کو کیوں نہیں رجم کیا تھا کاتل کو قتل کیوں نہیں کیا تھا چوری کرنے والے کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا جاتا اسی لیے نہیں کہ حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی اور فرد اس کام کے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا سمجھ رہے ہیں ہم جہاد کیا کریں کہاں جائیں جہاز کرنے کی. ہمارے پاس نہ توف ہے نہ توفنگ ہے کچھ بھی نہیں اور رہے بھی اگر اللہ دے بھی دے مگر ہم کو جب کاغیا کہ نہیں بادشاہ کے حکم سے جنگ ہوگی تو بادشاہ جب کہے گا تو جان دے دیں گے اور نہیں کہے گا تو جس دائرے میں ہم کو اسلام کی خدمت کی طاقت ہے چاہے عمل ہو چاہے قولن ہم اسی دائرے میں رہیں گے ہمارے لیے کوئی آر نہیں اب ہم الٹ کر کہہ رہے ہیں سوال کرنے والے کو کہ آپ لوگوں نے جہاد کی تعلیم بہت دی کتنے سچے جہاد کروائے آپ لوگوں نے کوئی صحیح جہاد بھی کروایا ایس ایم سیخ صاحب نے کہا تھا کہ اس زمانے میں وہ ہزبی تھے حضرت آپ لوگ خالی عقیدہ اور سنت کے آدر دیتے مگر جہاد کو نہیں دیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھ کو پانچ سال ہوئے آئے میں اپنے اس مشن میں کتنا کہا اس میں صبح نے آپ کے کے بعد اتنے لوگ توحید جانے سنت جانے میں نے کہا آپ لوگ پینسٹھ سال سے جہاد کی تبلیغ کر رہے ہو کتنے لوگوں نے جہاد کیا کتنے جب آپ لوگوں نے فتح کیے کیوں کہ فتح کرنا نہ کرنا اس سے باسنے بات یہ ہے کہ آپ کا کام صحیح ہے کہ نہیں صحیح جب بادشاہ ہے وقت حکم دے گا اور وہ بھی مسلم بادشاہ کافر نہیں مسلم بادشاہ جب کہے چلو نہ جہاد بلند کرو علم جہاد اٹھاؤ تو ہم کہیں گے کہ ہم کو بھی دو موقع ہم لڑیں گے نہیں لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے بیان سے ان جوانوں کے دلوں کو پھوک دیں گے اس کے اندر روئے جہاد پیدا کریں گے ان کو لا دیں گے لوگوں سے یہ اپنے کو سمندر آسمان پہاڑ پر چھلان جائیں گے ہماری تقریر سے ہمیں مت لڑے تو لیکن ہمیں پیچھے رہنے تھے کے لیکن جب حکم نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت کے سامنے فرد کے کوئی طاقت نہیں ابھی ایک چھوٹا پولیس آئے ہم کو پکڑ لے کر چلا آپ نہ کچھ کر نہ کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں اس کو تو ایک آدمی ایک تھپڑ مارتے گرے لیکن اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ انسان کو ڈراتی اس لیے حکومت ہی سب کچھ حکومت اگر نہیں کرتی تو ہم نہیں کر سکتے آپ تو ہندوستانی ہیں یہ اردو لکھنے والے یا پاکستانی ہوں گے یا بنگالی ہوں گے آپ کے ملک میں صرف جاد نہیں نہ غانی کو قتل کیا جاتا ہے نہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے نہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے ہوتی ہے آپ اس کی کیوں نہیں کبھی اس کا سوال کرتے تب میں کہوں تو کاٹو کاٹو رزم کرو چلو دیکھیں آپ کو اس لیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کا ہم کو حکم نہیں ہے جب تک ہمیں بادشاہ وقت نہ بلائے جب بلائے گا تو مر مٹیں گے انشاءاللہ جان دے لیں گے جلد کیا حیثیت جب جہاد کا پرچم بلند ہوتا ہے تو مسلمان اپنے پیچھے سب کچھ بھول جاتا ہے اس کو اپنے گراہوں کی معافی اور اسلام کی سربلندی دو چیز صرف سامنے رہتی بس صلی اللہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کی باتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے اور ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق پتا فرمائے اور اگلا پروگرام جوشیلی تبدیل پشا کی